اس لئے اسے کتابچہ کی شکل میں مرکزی مکتبہ اسلامی پبنشرز شائع کر رہا ہے محمد رضی الاسلام ندوی حمد و صلات کے بعد بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ آل عمران 149 کمزوری نہ دکھاؤ گم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے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 قران کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے وانتم الاعلمن ان کنتم مؤمنین آل عمران 139 تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تمہارے اندر اللہ تعالی پر صحیح معنی میں ایمان ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تم تیار ہو تو تمہاری کمزوریاں دور ہوں گی اور تمہیں لازمان سر بلندی عطا ہوگی یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے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 اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توقل کرنا چاہیے تاریخ کے اوراق اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت اس امت کو حاصل رہی وہ سر بلند ہو کر رہی کوئی اس پر غلبہ نہ پاسکا. جب اس کی نصرت سے وہ محروم ہو گئی تو کسی کی حمایت اس کے کچھ کام نہ آئی اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی شرائط کی تکمیل ہو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 اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کے دین کی نصرت گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدم کو ثبات عدا کرے گا محمد آیت نمبر ساتھ بزرگو اور دوستو اب آئیے دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان وہی ایمان ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جس پر اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے قران کہتا ہے انم المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون الاخوجرات ایت نمبر 15 مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر میں نہیں پڑے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 تو چلے جاؤ لیکن تم نہیں جا سکتے اس کے لیے جو اقتدار اور طاقت چاہیے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے پر پر اور پوری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے ہے کسی میں یہ زور نہیں ہے کہ اس کے حدود ملکیت سے باہر نکل سکے اس کائنات میں اللہ تعالی سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس سے انسان کو ڈرایا جائے اس کی قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں کہ اس کا خوف دلایا جائے لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعوی کرنے والے بھی اس کی قوت اقتدار کا تصور نہیں کرتے اور اس سے خوف نہیں کھاتے ایمان کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں